اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام رحصیم ذالک مارکل لا ریب بفی یہ ذہن میں رہے کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے حروف مقطعات میں سے ہے مقطات کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عام آیات اکٹھی پڑھی جاتی ہیں یہ اس طرح نہیں پڑھے جاتے جیسے ہم پڑھتے ہیں اولا ایک اعلیٰ حدمر ربیم اولٰفل یا کسی بھی مقام سے پڑھ لیں اکٹھا پڑھتے جاتے ہیں نا لیکن یہاں پر حروف مقطعات کو اکٹھا نہیں پڑھ سکتے جس طرح یعنی کہ عام قاعدہ سے ہٹ کر پڑھتے ہیں انہیں قطع کر کے پڑھتے ہیں علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی الفلام کا بھایا آئین سعود ٹھیک ہے جی اس طرح کر کے ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں اب یہ حروف جو ہیں ان کی مراد کیا ہے کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا سات السلام کے صحابہ میں سے حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور باقی بھی صحابہ جتنے بھی ہیں کسی بھی عقل اسلام کے سیاحی نے حضور سے نہیں پوچھا کہ حضور اس کا معنی کیا ہے کسی <سلام> نے نہیں پوچھا حضور سے اس کا معنی کہ حضور اس کا معنی تو بیان فرما دیں کسی نے نہیں پوچھا اور نہ ہی عقل صاحت اسلام سے کچھ ان کے بارے میں مروی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے ہاں عقل ساۃ اسلام کے سیاح کرام علیہ کے کچھ اقوال ملتے ہیں اس بارے میں ہاں جی جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جو جی؟ ہیں جی؟ جی؟ جیسے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما آپ دعا میں یہ پڑھتے تھے یاد ٹھیک ہے جی یہ آپ پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح کر کے لمع فرماتے ہیں یہ جو حروف مقدحات ہیں یہ کسی کا نام رکھنا درست نہیں ہے کسی کا نام رکھنا درست نہیں ہے جیسے کہتے کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماؤں جیسے یاسین نام ہے یاسین یہ سورہ یاسین شیف کے شروع میں آتا ہے عموماً لوگ جو ہیں وہ نام رکھ دیتے ہیں یاسین یاسین نام رکھنا درست نہیں ہے غلام یاسین نام رکھے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کو اور آپ کسی بندے کو یاسین کہتے رہیں تو یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک تو بات یہ ہوئی دوسری بات اچھا یہاں پہ آکل ساد کے صحابہ کا حضور پر اعتماد دیکھیں امتی, امتی کا نبی پر اعتماد کیسا ہے سارے صحابہ آکل شام کے دائیں بائیں رہتے ہیں حضور کی خدمت میں رہتے ہیں کبھی کسی نے یہ ہمت نہیں کی حضور سے یا رسول اللہ پورا قرآن سمجھاتے ہیں <laughs> یہ بھی ہمیں بتا دیں <laughs> <امت laughs> یہ بھی, <laughs> بھی ہمیں سمجھا دیں یہ علیہ فلام کا معنی کیا ہے <laughs> <laughs> <laughs> اس کی مراد کیا ہے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ایک بات دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی دو لغتیں تھیں ایک لغت ای جازی اعجازی نہیں ایجازی اور ایک لغت تفصیلی یعنی ایک وہ بات کرتے تھے جو صرف ایک آدھا حرف بولتے تھے اگلا سمجھ جاتا تھا کہ یہ کہنا کیا جاتا ہے جیسے ایک پوری جماعت گزری ہے وہ مناظرے کرتے تھے مناظرہ زبان سے نہیں ہوتا تھا زبان سے مناظرا نہیں ہوتا تھا زبان سے بولتے بھی نہیں تھے نہ قلم سے لکھ کے دیتے تھے دیتے یہ والے اور سامنے والے مدعی اور مد آئے دونوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے اور دل ہی دل میں مناظرا کرتے تھے اللہ یہ دل میں دلیل دیتے وہ دل سے رد کرتے اور جو ان کے سامعین ہوتے تھے وہ بھی یہی سمجھ رہے ہوتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کیسی بات ہے تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے حبیب کریم علیہ سعد والسلام کی امت پر ہیں کہ آک علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ کلام عطا فرمایا کہ اس وقت بھی اسی طرح کر کے دو لغتیں دی ایک لغت ایجازی مختصراً بات کرنا اور ایک تھی لغت تفصیلی تفصیل کے ساتھ کھول کے بات کرنا باقی سارا قرآن جو ہے وہ لغت تفصیلی والوں کو ادیب فصیح بلیغ جو تھے ان کو جواب دیا گیا اور نغتے ایجادی والے جو تھے ان کو کچھ صورتوں کے شروع میں یہ حروف مق لا کر کے انہیں بھی جواب دیا گیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری ٹکر کا غلام ہی نہیں ہے یہ سمجھا ہے مسئلہ ہاں تو یہ جیسے آج کل ایک شارٹ ہینڈ کیا کہتے ہیں اسے ایک ہوتا ہے نا صافی لکھتے ہیں اب وہ والی لکھائی صافی سمجھ سکتے ہیں ہے یا نہیں وہ تو ایک آدھا بس تھوڑا أوسر... سے لکھتے ہیں اگلا سمجھ آتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے اب اس علم کے نہ جاننے والا بندہ تو نہیں سمجھ سکتا کیا لکھا ہوا ہے وہ تو یہی کہے گا کسی نے مکوڑے بنا رکھے ہیں یا چونکیوں کی تصویریں بنا رکھی ہیں اسے تو کچھ سمجھ نہیں پڑے گا لیکن جو بندہ جاننے والا ہوگا وہ سمجھ جائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کلام پاک نازل فرمایا اس کے شروع کے اندر لغت ایجادی والوں کو بھی لاجواب کر دیا تاکہ کل کلاں کو کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ ہماری جو لغت ہے ہمیں تو کوئی جواب ہی نہیں دیا گیا ہمارا تو رد نہیں کیا گیا ہمارے کلام کے پائے کا کلام ہی کسی کے پاس نہیں ہے تو رب تبارک بتا رہے مختلف صورتوں کے شروع کے اندر یہ روف مقات لا کر انہیں جواب دیا گیا اور ایک جو ہے نا وہ مطلب یہ بھی بیان کرتے ہیں علماء جیسے کہتے ہیں کہ خطیب ہوتے ہیں نا خطبے کے شروع میں کوئی لفظ ایسا بولتے ہیں اس وقت ممکن ہے بولتے ہوں کہ جس سے سامعین جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہوں کہ آگے کلام کیا ہونے والا ہے جی آگے کیا کلام ہونے والا ہے تو فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اسی منت پر یہ حروف مق جو ہیں وہ لائے گئے ہوں تاکہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ان حروف کو پڑھیں تو اگلا مضمون جو ہے وہ خود بخود ان کے ذہن میں آ جائے, آ جائے جی پھر بعد میں اسی کلام کو تفصیل سے بھی بیان کر دیا جائے بہرحال حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ارشا فرماتے آپ فرماتے ہیں علیف لامیم علیف رمز و اشارہ تم بین ہو و بین حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح صلح اللہ ارادا اللہ یتلی علیہ سواهما فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ الف لام جو ہے یہ اللہ تعالی کے اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ رمز اور اشارہ ہے یہ رمز اور اشارہ, اشارہ, اشارہ, اشارہ, اشارہ ہے فرمایا کہ اللہ نے چاہا کہ یہ رمز اور اشارہ جو ہے یہ میرے حبیب کے علاوہ کوئی نہ جانے میرے حبیب کے علاوہ کوئی نہ جانے تو یہ مفسرین کے گروہ کا ایک گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ حروف مقتع جو ہیں یہ متشاب میں سے ان کا علم سوائے خدا تبارک و تعالیٰ کے اور حبیب کریم علیہ السلۃ السلام کے کوئی نہیں جانتا ان کے متعلق کسی کو نہیں معلوم لیکن دوسرا جو گروہ ہے مفسرین کا جن میں حضرت امام علوسی رحمہ اللہ بھی, ہیں اور دوسرے بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حروف مقد جو ہیں ان کا علم اللہ تبارک وطار نے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا اور حبیب کریم علیہ صاحب السلام کے تبسل سے خاص قسم کے علماء جن جو رسول علیہ السلام کی تربیت میں ہوتے ہیں سبحان اللہ بلا واسطہ حضور کی تربیت میں ہوتے ہیں جن کی تربیت حضور فرما رہے ہوتے ہیں ماتے انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے علوم سے بہرابر فرماتا سبحان اللہ ہے اللہ جیسے مفسرین یہ روایت بھی کرتے ہیں کئی سارے لوگ احمق یہ کہتے ہیں کہ اس کی مراد کا رسول اللہ کو بھی پتہ نہیں اللہ من نوزال اچھا کئی جو ہے نا وہ دو انتہائیں جو ہے نا دونوں انتہائیں ہمیشہ بات جو ہے نا وہ وسط کی ٹھیک رہتی ہے بندہ ایک اس انتہا کو چلا جائے تب بھی ڈھوکتا ہے اس انتہا کو چلا جائے تب بھی ڈھوکتا ہے ایک گروہ نے یہ کہا کہ اس کی مراد رسول اللہ کو بھی پتہ نہیں, پتہ نہیں پتہ اور پتہ کئی ملے جو ہیں بے دین کھڑے ہوکے وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو مراد ہے نا, نا, نا یہ, یہ عرف لام میم یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن اگر رسول اللہ علیہ السلام کو آتا ہے تو ہمیں بھی آتا ہے تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کے برابر ہی ہمارا علم ہو گیا اسی طرح کر کے بڑے بہت بڑے بزرگ تھے ان کے سامنے ایک مُلحد آیا تھا وہاں کہنے لگا جی دیکھیں اگر قرآن رسول اللہ کو آتا ہے تو ہمیں بھی تو آتا ہے نا پھر پورا قرآن تو ہمارا علم اور رسول اللہ علیہ السلام کی معلومات جو ہیں وہ ساری برابر ہو گئی انہوں نے کہا اچھا باقی سارا چھوڑو آپ کو پورا قرآن آتا ہوگا آپ صرف علف الام کی تشریح کر دیں آپ علامین کی تشریح کر دیں تو چپ آپ نے کہ آپ کو تجھے تو کا پتہ نہیں ہے اگلی کیا بات کرے گا بھارت رہا رسول اللہ علیہ صاحب السلام کو معلوم ہونا اس بارے میں حضرت سعید اللہ امام اسم الحق اللہ اپنی تفسیر شریف میں نقل فرماتے ہیں یہ روایت مبارکہ اور بھی مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے باتیں بات امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حضر ہوئے کہتے ہیں الف اقل سامنے میں علم تو میں جان گیا ہوں عجب المین کہتے الف حضور میں جان گیا ہوں انہوں نے کہا لام آکل سامنے علم تو میں جان گیا ہوں انہوں نے کہا یارسول میم تو فہم تو میں جان بھی گیا ہوں سمجھ بھی گیا ہوں سبحان اللہ اور گزارو یا رسول اللہ میں لے کر آیا ہوں کلام آسمان دنیا سے یہاں تک مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی آپ کو آ ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرت امام میں جافر سادے کر شان اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حبیب کریم السلام کے ماں بہن یہ رمض ہے اور اشارہ ہے اور اس رمض اور اشارے کو محب اور محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا نہیں جنہیں وہ چاہیں مطالعہ فرما دے آگے دیکھیں جی اور ایک نقطہ یہاں پہ یہ بھی ہے تاکہ بندوں کا سرے تسلیم خم کرنا بھی معلوم ہو جائے کہ بندے رب تبارک و تعالیٰ کا تفصیلی کلام جو ہے وہ مان رہے ہیں آکل شام سے یہ سن کر کہ یہ رب کا کلام ہے فبائے کہ وہ یہ بھی جانے جسے نہیں سمجھتے کہ یہ بھی رب کا کلام ہے وہ یہ بھی مانے تو بتائیں بھائی آکل سعد کے صحابہ نے مانا یا نہیں مانا حیران کن بات جو ہے نا وہ یہ ہے یار آکر حضرت عبداللہ بن بنواز فرماتے ہیں حضور کے صحابہ نے چودہ سوال کیے حضور سے کتنے سوال کیے چودہ سوال کیے اور آقا علیہ آکلسلام جو ہیں آپ پڑھ رہے ہیں الف الف لام لام میم را یہ پڑھ رہے ہیں آکل شاعد السلام کے کسی بھی صحابی کو شبہ نہیں ہوا یا رسول اللہ اس کا مانا بھی نہیں بتایا آپ نے اور صرف اتنے کہہ دیا یہ رب کا کلام ہے کمال نہیں ہو گئی ویسے ماننا تو یہ ہو ہونا یار ماننا تو یہ ہو جیسے انہوں نے مانا ہے اور ماننے والے کیا ہیں یار حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ um. تعالی عنہ ہیں حضور رحمتہ اقدا تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے اور سب سے بڑا عالم قران کا ابوبکر اور عمر ہیں انہیں اعتراض نہیں ہوتا اور آج کل کے پاگل جو ہیں کے پٹھے وہ کھڑے ہو کے جناب قران پاک کی آیات پہ اعتراض کر رہے ہیں اور مزے کی بات دیکھیں علی لام میم ذالک الکتاب لا راء بفی ساتھ ہی ربطانہ نے فرمایا کہ علی فلامیم میں کہی وہ کتاب ذالکہ یہ ذہن میں رہے اس میں اشارہ ہے جس کے ساتھ اشارہ کیے جاتا ہے ذالکہ اور حازہ حازہ جو ہے نا قریب پڑی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اور ذالکہ وہ حازہ یہ اور ذالکہ وہ تو قرآن تو ہمارے ہاتھ میں ہے اور اشارہ بعید کا دور کا اشارہ ذالکہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب جو ہے کئی ساری چیزیں علماء نے اس کے ذمن میں بیان کیے اس کا جواب دیتے ہوئے سوال کو رفع کرنے کے لیے کئی سارے جوابات دیے سب سے پہلا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا اس سے مراد کتاب کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ ہے قرآن کریم کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ ہے اور بعض اوقات اس میں اشارہ قریب جو ہے کسی بندے کو گٹیا ثابت کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا مثال کے طور پر کہتے یار یہ فلاں بندہ جو ہے یہ یہ کہ مطلب ہے میں تو اسے کچھ نہیں جانتا ہوتا نہیں ہوتا اچھا کوئی بندہ اس کی عظمت بیان کر رہی ہو ہے اچھا وہ تمہیں پتہ ہے وہ بندہ کون ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتے تم وہ اشارہ جو ہے اس کی عظمت اور بلندی کی طرف وہ مطلب وہ تو اتنا اونچا ہے ان کے بارے میں ہے تو یہ یہ جو کتاب کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ اس میں اشارہ بعید لایا گیا اس میں اشارہ بعید اس لیے لایا گیا کہ اس کی عظمت اور شان واضح ہو جائے اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے فرمائے ظالے اس میں اشارہ یہ انبیاء کرام مساط السلام کے اس کلام کی طرف ہے ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں آ کر قرآن پاک کی آنے کی خوشخبری سنائی سبحان اللہ ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا کہ قرآن بھی آئے گا اور صاحب قرآن بھی آئے گا سبحان اللہ جی قرآن بھی آئے گا اور صاحب قرآن بھی آئے گا تو ہر نبی نے یہ بتایا تو فرمائے اشارہ اسی کی طرف ہے مشار لے انبیاء کا وہ کلام ہے وہ خوشخبری ہے میں کہ وہ کلام جس کی خوشخبری نبی سناتے رہے میں اس کتاب میں کوئی شاک ہی نہیں ہے اس کلام میں کوئی شک نہیں ہے جی اور اس سے یہ واضح ہوا اور دوسرا جو ہے نا تیسرا قول علماء نے یہ بیان کیا اس میں اشارہ جو ہے یہ بائی لیا گیا کہ اس سے اشارہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعلیم کی طرف ہے یا پھر آسمان دنیا کی طرف ہے کسی اشارہ ہے؟ آسمان دنیا میں جو کلام موجود تھا پہلے کلام کلام پاک جو ہے وہ لوح محفوظ پر تھا ستائیس رمضان المبارک کو ستائیس رمضان المبارک کو پورے کا پورا قرآن پہلے آسمان پر نازل کیا گیا ایک ہی بار ایک ہی بار نازل کیا گیا جسے انزال کہتے ہیں وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے تیئیس سال کے عرصے میں کریما علیہ اسلام پر نازل کیا گیا اب مشار وہ آسمان دنیا ہو یا پھر لوہ محفوظ ہو دونوں صورتوں میں ضالک سے اس میں اشارہ بالکل درست ہے پبا کہ وہ قرآن وہ کلام جو آسمان دنیا میں موجود ہے یہ وہ کلام جو کلام لوہے محفوظ پر موجود ہے میں کہ وہ قرآن جو ہے اگر وہ کسی حافظ اور قاری کے سینے میں آ جائے میں اس کی بھی شان اونچی ہو جاتی ہے پھر میں کہ وہ ہیں کیسی عظمت اور شان اونچی ہوئی اس کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے